آج شاید سلسلے کا تیرواں درس ہوگا تیرواں تیرواں درس اور گزشتہ درس میں ہجرت حبشا کی بات ہوئی تھی اور پہلی ہجرت کی بات بھی ہوئی دوسری ہجرت کی بات بھی ہوئی مہاجرین حبشہ کے پیچھے قریش کی طرف سے افراد بھیجے جانے کی اور پھر ان کی حضرت سیدنا جعفر تیار کی شاندار دعوت اور اس کے نتیجے میں نجاشی کے دربار سے قریش کی جانب سے بھیجے جانے والے وفد کی ناکام واپسی اس پر بات ختم ہوئی تھی گزشتہ درس میں جب یہ سفارت ناکام ہو گئی قریش کی وہ جو ایک ڈپلومیٹک مشن گیا تھا وہ ویسے واپس آ گیا بلکہ بجائے اس کے کہ وہ کامیاب ہوتا ہو انہیں مسلمان ہو گیا اور اس نے اپنی سرزمین پر مسلمانوں کے لیے مزید سہولت اور راحت کا اعلان کر دیا اور ادھر مکہ مکرمہ میں یہی وہ زمانہ ہے یہی وہ دور ہے کہ عمر ابن خطاب مسلمان ہو گئے حمزہ بن عبد المطلب مسلمان ہو گئے یہ سارے عوامل مل کر مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کر رہے تھے اب قریش نے آ کر ایک ایسا کام کیا جس میں شک نہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے یعنی بنو ہاشم کے لیے بنو مطلب کے لیے شدید آزمائش کا باعث بنا اور اس کو کہتے ہیں وہ جو ایک سوشل بائک یا سماجی مکاتا جو انہوں نے کیا اور وہ یہی عوامل ہو جانے کے بعد جو میں نے آپ کو تفصیل بیان کی کہ مکہ مکرمہ میں سیدنا عمر ابن خطاب کے اسلام سے جو صورتحال مسلمانوں کو ایک برتری اور فتح کا احساس ہوا ان کے حوصلے بلند ہوئے اور ادھر مہاجرین حبشا قدر اطمینان میں آ تو انہوں نے قریش کے تمام قبائل نے جمع ہو کر ایک آپس میں ایک معاہدہ کیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک وجہ اور بھی تھی جو وجہ بن گئی اس کی تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ لوگ واپس آئے تو ابو طالب نے ادھر ادھر سے سن گن سنی کے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بندی کر رہے ہیں اور اب یہ کوئی حتمی اور فائنل اقدام کریں گے تو ابو طالب تو خود مسلمان نہیں تھے اور اسلام کی بنیاد پر کوئی لوگوں کو اکٹھا بھی نہیں کر سکتے تھے انہوں نے خون کی بنیاد پر یا برادری کی بنیاد پر یا قبیلے کی بنیاد پر دو قبائل کو اکٹھا کیا اور وہ دو تھے بنو ہاشم قریشی کی دو شاخوں بنو ہاشم اور بنو مطلب دو بھائیوں کی اولاد اور ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی پیغام لے کر آئے ہیں اس پہ قریش کا جو بھی رد عمل ہے لیکن ہمارا اور تمہارا تو یہ خون ہے ہمارے تو عزیز ہیں قرابتداری ہے رشتے داری ہے خاندان کی عزت و ناموز کا مسئلہ ہے اگر خدا نخواستہ ان کا خون کر دیا گیا اور اتنے بڑی تعداد میں قبائل نے اکٹھے ہو کر کیا کہ ہم سے ان کا بدلہ لینا ممکن نہ ہوا ہم اس کا بدلہ نہ لے سکتے نہ لے سکے یا بدنا لینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو یہ ہماری نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک عار اور ایک ذلت کا باعث رہ جائے گا کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے اپنے قاتل سے بدلہ نہیں لیا اگر آپ کو قبائلی مزاج اور ماحول کا تھوڑا اندازہ ہو تو آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنی باعث عار سمجھی جاتی ہے کہ کسی کا خون جو ہے وہ بغیر بدلے کے رہ گیا اس زمانے میں ظاہر بات ہے بات اور بھی سختی اس پر بنو مطلب اور بنو ہاشم میں ایک اتفاق رائے پیدا ہو گیا کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قیمت پر حفاظت کریں گے قطع نظر اس سے کہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہے یا نہیں یعنی مسلمانوں اور غیر مسلموں یا جو ان میں جو مشرک تھے یا کافر تھے سب نے اس بنیاد پر اتفاق کیا اس اتفاق رائے سے صرف ایک بد بخت باہر رہا اور وہ ابو لہب تھا سگا چچا تھا اس نے کہا کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں آپ کے ساتھ یعنی اپنے بھائی ابو طالب سے ابو طالب اس کے بھائی تھے اس کو کہہ دیے کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں اور ایک موقع پر اس نے اتبا کی بیٹی ہندا جو بعد میں مسلمان ہوئی ان سے کہا بھی صحیح کہ ہندا یہ بتاؤ میں نے جب قرابت اور خون اور برادری اور قوم کی بات ایک طرف تھی اور لات اور عزا اور منات کی بات دوسری طرف تھی تو میں نے اس وقت لات اور عزا کا ساتھ دیا اپنے اپنے خون کا ساتھ نہیں دیا میں نے بتوں کا ساتھ دیا بتاؤ میں نے اچھا کیا یا برا کیا تو چونکہ اس وقت وہی وہ مسلمان نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عتبا ان کے بیٹے کا نام بھی عتبا تھا اے ابو رتبا آپ نے بڑا کمال کیا تو اس پر فخر بھی کرتا تھا اس کو اپنی بڑی عظیمت سمجھتے تھے کہ میں نے اس موقع پر جب ساری قوم خون کے نام پر ایک طرف ہو گئی تھی تو میں بتوں کے نام پر دوسری طرف رہا اور میں نے اس, اس کا ساتھ نہیں دیا یہ, یہ معاہدہ یہ بھی ایک واقعہ ہوا اس واقعے سے قریش میں ایک اور اشتعال پیدا ہوا کہ گویا کہ آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر دو قبائل یا دو بڑے خاندان مکہ مکرمہ کے جو سب سے زیادہ معزز تھے وہ کھڑے ہو گئے اس پر انہوں نے ایک اکٹھے ہوئے اور ایک معاہدہ کیا جو ان دونوں خاندانوں کے بائکاٹ پر مشتمل تھا یہ معاہدہ انتہائی ظالمانہ اور بڑا ہی صفاکانہ قسم کا معاہدہ تھا اس میں سماجی بائی بھی تھا سوشل بائکاٹ جس کو کہتے ہیں اس میں معاشی بائی بھی تھا اقتصادی جس کو اکنامک سینکشنس کہیں کہ وہ ساری کی ساری ان کے اوپر لگائی گئیں اور اس میں ان کو تنہا کرنے اور تنگ کرنے کی تمام شقیں پورے اہتمام کے ساتھ اس میں ڈالی گئیں تھیں اور اگر اس کو دیکھا جائے معاہدے کو تو اس میں ان لوگوں کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت نہیں چھوڑی گئی تھی کسی قسم کی سنگی آج کے قانون دان بھی اگر اس معاہدے کو پڑھیں تو وہ دیکھیں گے کہ یہ کتنی ذہانت کے ساتھ اور کتنی ہوشیاری کے ساتھ اس کی تمام شقیں کسی ایک خاندان کو مکمل طور پر تنہا کرنے کے لیے کوئی اس میں رستہ نہیں چھوڑا گیا پھر اس کے اندر ایک مذہبی عنصر بھی ڈال دیا گیا کیونکہ یہ سارے عناصر ہیں اقتصاد ہے سماج ہے معیشت ہے مذہب ہے کہ جب سارے مل جائیں تو اس میں ایک مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے اس معاہدے کو انہوں نے لکھنے کے بعد جا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر آویزاں کر دی جس طرح اس زمانے کا رواج تھا کہ جو لکھا جاتا تھا جس چیز پر بھی اس کو پھر بارش سے اور دیگر چیزوں سے محفوظ کرنے کے لیے کہ وہ مٹ نہ جائے تو چمڑے کے ایک تھیلے کے اندر یا چمڑے کے غلاف کے اندر بند کر کے خانہ کعبہ پر لٹکا دیا جاتا تھا اور یہ اس کے تقدس کی اور اس کی اہمیت کی اور ان کے نزدیک ہر چیز سے بلند و بالا ہونے کی ایک علامت تھی یہ جب ہو گیا معاہدہ تو ابو طالب کو ایک میراث میں ایک جگہ ملی تھی ایک گھاٹی سی تھی گھاٹی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان کی ایک کھائی اور اس کو عربی میں گھاٹی کو شعب کہتے ہیں لے اس و شعبے ابی طالب کہتے ہیں ابو کہ طالب کی گھاٹی تو وہ ان دونوں خاندانوں کو لے کر ادھر منتقل ہو گئے اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش کو پابند کیا تھا کہ مکہ سے باہر جو غلے کے تاجر مکہ مکرمہ میں غلہ لے کر آتے ہیں چونکہ مکہ میں تو فصل ہوتی نہیں تھی غلہ تو باہر سے آتا تھا تو قریش اس بات کے پابند تھے کہ وہ ان باہر کے تاجروں سے یہ غلہ انتہائی مہنگے داموں میں خریدیں گے مارکیٹ ریٹ سے بہت زیادہ پر تاکہ ان محصورین کے پاس اگر کوئی رقم ہو بھی صحیح تو یہ اس سے غلہ نہ خرید سکے یہ بائی کارٹ ایک دن دو دن یا تین دن نہیں تھا بلکہ یہ پورے تین سال تھا تین سال ان گھرانوں نے وہ زمانہ وہاں پر گزارا اور ان کے بھوک سے ان کے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں اس گھاٹی سے باہر آتی رہتی تھی اور جو مسلمان تھے ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد چونکہ یہ ویسے تو ان دو خاندانوں کے خلاف تھا لیکن مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد کو اس کے اندر شامل کر کے ان میں سے بھی بہت ساروں کو وہاں پر پناہ لینے کے اوپر مجبور کر دیا گیا تھا حضراد بن ابھی وکاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک سے ہمارا یہ عالم ہوتا تھا کہ ایک رات میں جب بہت بھوکا ہوا تو میں نے دائیں بائیں جس طرح انسان بے بسی میں ہاتھ مارتا ہے تو میں نے ہاتھ مارا تو کوئی ترسی سی چیز میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے وہ منہ میں رکھ کر نگل لی اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے کھائی اسی طرح کہتے ہیں کہ میں ایک رات کو باہر نکلا تو قضاء حاجت کے لیے تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا ایک خشک ٹکڑا کھال کا ایک کٹاوا ٹکڑا وہاں پڑا ہوا تھا میں نے اس کو لا کر دھویا اور اس کے بعد اس کو جلایا اور جلتا کیونکہ اس طرح تو نہیں کھایا جا پھر اس کو میں نے پیسا اور پیس کر اس کا سفوف بنایا اور اس سفوف کو پانی کے ساتھ تین دن تک میں کھاتا رہا یہی میرا با... تین دن تک میری واحد خوراک یہ اونٹ کی جلی ہوئی کھال کا یہ سفوف تھا اسی طرح کہتے ہیں کہ جب کوئی تجارتی کافلہ باہر سے آتا تھا تو ابو لہب خاص طور پر نگرانی کرتا تھا کہ کوئی بندہ آ کر ان سے گندم نہ خریدنے پائے غلہ نہ خریدنے پائے اور کافلے والوں سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ تمہارے پاس آئیں گے یہ لوگ جن کا ہم نے بائکاٹ کیا ہوا یہ جو تمہیں قیمت دیں گے ان سے دو گنہ قیمت تین گنا قیمت ہم تمہیں دیں گے اس سے ان میں سے کسی کے ہاتھ پر نہ بیچنا اور کسی کافلے والے کو اگر وہ یہ سمجھے کہ ان کو نہ بیچنے سے میرا مال رہ جائے گا تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہارا سارا مال آخر میں میں خریدوں گا اگر کوئی چیز تمہاری بکنے سے رہ گئی ان کو تم نے نہیں بیچنا کسی بھی صورت کے اندر اس میں اس صورتحال میں کچھ لوگ ایسے تھے جن میں کچھ خدا خوفی کہہ لیں یا ان کا دل نرم تھا اور اس صورتحال کو دیکھ کر ان کا دل کر لیکن معاہدہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے تھے کسی بھی اجتماعی چیز کی خلاف ورزی کسی فرد کے لیے کرنا بہت مشکل ہوتی ہے حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن ہزام مشہور آدمی اور مسلمان تو بہت بعد میں ہوئے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بڑی دوستی تھی شروع سے رہی اور یہ ان دو افراد میں سے ایک ہیں کہ جن کے گھر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر امان قرار دیا تھا ابو سفیان کے گھر کے ساتھ دوسرا گھر ان کا تھا آپ نے جو چار پانچ صورتیں بیان کی تھیں ان میں سے دو یہ بھی تھیں کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا یا جو شخص حکیم ابن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس کو امن ہوگا تو یہ حکیم ابن حزام جو ہے یہ اپنی پھپھی کے لیے حضرت خدیج القبرا رضی اللہ تعالی تعالیٰ کے لیے گندم لے کر جا رہے تھے ایک یا دو بوریاں گندم کی تھی ان کو رستے کے اندر ابو جہل نے دیکھ لیا وہ کھڑا ہو گیا ان کے سامنے اور ان سے کہا کہ تم اس معاہدے کی رات تھی انہوں نے رات کا انتخاب کیا تھا جانے کے لئے کہا کہ تم اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے اور میں تمہیں اسی طرح پکڑ کر مکہ کے چوک میں اور بیت اللہ میں لے کر جاؤں گا اور تمہیں پورے مکہ میں رسوا کروں گا کہ تم وہ شخص ہو جس نے حضرت خدی جس نے اس معاہدے کو توڑا اس پر ابھی ان کے درمیان یہ تو میں ہو رہی تھی کہ ایک اور صاحب ایک مشرک ان کا نام ابو بختری تھا وہ وہاں پر آ گئے ان پوچھا کیا ماجرا تو حکیم نے کہا کہ میں اپنی پھوپی کو میری پھوپی کی گندم میرے پاس تھی میرے ذمے تھی میں ان کو ان کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں تو اس نے کہا ابو جہل نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا تو ابو البختری نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے اگر ایک شخص اپنی پھوپی کو اس کے ذمہ واجب الادا گندم ادا کرنا چاہتا ہے تو تم اس کو کیسے روک سکتے ہو اس پر ابو جہل نے اس ان کے ساتھ تو تو میں, میں شروع کی سامنے کوئی اونٹ کی ہڈی کا جبڑا پڑا ہوا تھا جیسے اونٹ کا جبڑا ہوتا ہے اس کی ہڈی پڑی ہوئی تھی تو ابو البختری نے وہ اٹھائی اور ابو سفیان ابو, ابو جہل کے سر میں دے ماری اور بلکہ اس کو گرا کر اس کے سینے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے اس پر حکیم ابن حزام کو رستہ ملا اور وہ گندم پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے احسانات کا بدلہ دینے والے تھے کہ جب بدر میں ابو البختری مشرکوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے مسلمان نہیں ہو سکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر ابوالبختری کسی کے کسی کی تلوار کے نیچے آ جائے تو سو قتل مت کرنا تو یہ آ صحابہ کے سامنے بدر میں تو سارے پکڑے جا رہے تو جب یہ سامنے آئے بدر میں اس قصے کو تفصیل سے بیان کروں گا جب ہم بدر تک پہنچیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو کہ جب یہ بدر میں سامنے آئے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ تمہارے بارے میں میں حضور نے منع کیا ہے تمہیں ہم قتل نہیں کرنا چاہتے مطلب یہ تھا کہ تم زندہ گرفتاری دے دو تمہارے قتل تمہیں امان ہے حضور کی طرف سے تو اس نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ایک ساتھی بھی ہے یہ میرا دوست ہے اس کو بھی ہے یا نہیں ہے صاحب نے کہا اس کو تو نہیں ہے تو تمہارا نام لیا تمہیں ہے اس پر اس نے کچھ اشعار پڑے اور اس نے کہا کہ کسی بہادر ماں کے بیٹے کے لیے اپنے دوست کو بے امان چھوڑ کر خود امان حاصل کرنے کی آر اس کو زیب نہیں دیتی تو اس لیے میں یہ امان قبول نہیں کرتا اور میں تم لوگوں سے لڑوں گا اس پہ لڑا اور مارا گیا تو لیکن اس کے اس چیز کی کا خیال رکھا گیا کہ اس نے چونکہ اس موقع کے اوپر یعنی جب کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا اس کا آگے بھی اس کا کردار تھا اس سارے معاملے کو ختم کرنے کے اوپر تو خیر طریقے سے کبھی کبھار کوئی چیز جو تھی وہاں پہنچتی رہی اس معاہدے کے ساتھ پھر ہوا کیا یہ تین سال میں ختم کیسے ہوا دو چیزیں اس میں بڑی عجیب و غریب پیش آئیں ایک چیز اس میں یہ پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ چچا وہ جو معاہدہ ظالمانہ معاہدہ ان لوگوں نے لکھا ہے اور جو خانہ کعبہ کے اوپر آویزاں ہے اس معاہدے کو دیمک چاٹ چکی ہے اور صرف اس معاہدے میں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے وہ جگہ محفوظ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز محفوظ نہیں ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے یہ تمہیں کیسے پتا مطلب وہ تو ادھر لٹکا میں اس دن سے اس کو کسی نے اتار کر دیکھا تو ہے نہیں نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اتار سکتا ہے معاہدہ اترنے کا مطلب تو ہوتا تھا معاہدہ ختم ہو وہاں دو صورتیں ہوتی تھیں معاہدہ ختم ہونے کی یا تو معاہدہ اس کا وہ کاغذ ختم ہو جائے یا اس کو اتار لیا جائے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا ہے تو ابو طالب کہنے لگے بھتیجے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ایسا ہی ہوگا اگر تم ایسے کہہ رہے ہو تو ایسے ہی ہوگا یہ تو ایک چیز تھی جو ابو طالب کے علم میں آ اور انہوں نے یہ طے کیا کہ میں جا کے مشکین مکہ سے اس پر بات کرتا ہوں دوسری چیز یہ ہوئی کہ ایک شخص جن کا نام ہشام ابن عامر العامری ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ بس بہت ہو چکا تین سال بیت گئے اور یہ ہمارے ہی لوگ ہیں ہمارا ایک شاخ ہے ہمارا قبیلہ ہے ہمارے چچا کے بیٹے ہیں اور ہم نے ان کو ایسے محبوس رکھا ہوا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ بھوک سے بلبلاتے رہتے ہیں اور یہ اونٹ کی کھال کھا رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ مشکلات کے اندر ہیں گھاس اور مختلف جھاڑیاں کھا رہے ہیں تو یہ ان کے دل میں آیا کہ اس پر مجھے بات کرنی چاہیے کچھ اور لوگ بھی مل جائیں گے تو یہ گئے حضور کی جو پھپی تھی آتکا جن کا ذکر آگے آئے گا کچھ اور آپ یہ نام یاد رکھیں آتکا بن عبد المطلب حضور کی پھپی تھیں ابو طالب کی بہن ہو گئی ان کے بیٹے تھے جن کا نام زہر تھا زہیر بن امیہ دین حضور کے پھوپیزاد بھائی ہوئے ان کے پاس گئے یہ ہشام ابن عامر ان سے کہا کہ زہیر تمہیں یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ تم اپنے گھر میں کھاؤ پیو پہنو اوڑھو اپنے بچوں کو پالو اور تمہارے سگے ماموں ابو طالب اور تمہارے دوسرے ماموں کے بیٹے یعنی محمد الرسول اللہ اور یہ سارے لوگ جو یہ اتنی تکلیف کے اندر ہوں اتنے اس کے اندر تو اس نے کہا کہ زہر نے کہا کہ مجھے بات بالکل پسند نہیں لیکن میں تنہا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں ایک آدمی کیا کر سکتا ہے اتنے بڑے قبیلے کا اجتماعی فیصلہ ہے تو ہشام نے کہا کہ تم تنہا نہیں ہو ایک میں ہوں ایک تم ہو ہم دو ہو گئے تو زہر نے کہا کہ دو سے کام نہیں چلے گا کوئی تیسرا بھی تلاش کرو تو یہ اٹھے اور وہاں سے آئے متعیم ابن عدی کے پاس اور متعیم سے آ کر یہی بات کی مطمئم کا ذکر بھی آگے دوبارہ بھی آئے گا اور دوبارہ بھی آئے گا ان کا نام بھی آپ یاد رکھیں تو متعم نے بھی بہن ہی یہ بات کی کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں لیکن ہم مجھ ایک سے کیا ہوگا اس نے کہا ایک نہیں ہے میں بھی ہوں زہر بھی ہے اور آپ بھی ہیں تینوں گئے متعین نے کہا کوئی اور بھی تلاش کرو اس پر یہ وہاں سے نکلے اور ابو بختری کے پاس آئے ابو بختری کا تو پہلے ہی ان چیزوں کے بارے میں رویہ نرم تھا اس نے پھر یہ کہا کہ مجھے اکیلے سے کیا ہوگا انہوں نے نہیں آپ اکیلے نہیں ہیں زہر بھی ہیں میں بھی ہوں اور متعم بھی ہیں اس نے کہا ایک اور بندہ بھی تلاش کرو اس سے یہ آئے زمعہ بن بسفت کے پاس اور اس طرح اس کو بھی قائل کیا اور اس نے بھی ان کو بتایا کہ ہم یہ چار پانچ لوگ ہیں تو یہ پانچ لوگ ہو گئے یعنی ہشام جنہوں نے بات شروع کی حضور کے پھپیزاد بھائی حضر آتقا کے بیٹے زہیر متعم ابن عدی البختری اور یہ زماں ان پانچ لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم جاتے جائیں گے رات کو خانقابہ کسی وقت وقت طے کیا اور وہاں جا کر ایک ترتیب کے ساتھ اس بات کو اٹھائیں گے تو زہر نے کہا کہ میں ابتدا کروں گا اس کی اس بات کی تو صبح ہوئی رات یہ بات چیت ہو رہی تھی صبح ہوئی جب دیکھا کہ وہ وقت جس کے اندر سب سے زیادہ لوگ بیت اللہ کے اندر ہوتے اور زیادہ سے زیادہ مجمع تھا تو یہ زہر کھڑے ہو گئے اس کے اندر اور انہوں نے کہا کہ اے مکہ والو اب بہت ہو چکا تین سال بیت گئے یہ ہمارے چچزات بھائی ہیں ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں یہ اس گھاٹی کے اندر بند ہیں ہم لوگ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ سارے ظلم کی داستان بیان کی جو کچھ وہاں ہو رہا تھا اور کہا کہ میں نہیں بیٹھوں گا اب جب تک کہ میں اس ظالمانہ معاہدے کو اتار کے پھاڑ نہ دوں تو جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں اب اس ظالمانہ معاہدے کو پھاڑوں گا تو ابو جہل کھڑا ہو گیا اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو ایک اجتماعی معاہدہ ہے ساری قوموں نے مل کر اس کو کوئی ایک شخص اس کو ختم نہیں کر سکتا تو جیسے ہی ابو جہل نے یہ کہا تو ابو البختری کھڑے ہو گئے کہا کہ یہ زہر ٹھیک کہہ رہا ہے ادھر سے متم ابن عدی کھڑے ہو گئے کہا کہ زہر ٹھیک کہہ رہا ہے ادھر سے زماں بن اسوت کھڑے ہو گئے کہا کہ یہ ہم تو پہلے سے اس کے قائل نہیں تھے ادھر سے ہشام کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بات یہ جو پانچ بندے تھے وہ اس طریقے کے ساتھ کھڑے یقے بعد دیگرے اور تاثر یہ دیا گویا کہ ابھی ہمارا یہ ذہن بنا ہے اس بات کو سن کر لیکن ابو جہل بہت ہوشیار آدمی تھا اس نے کہا کہ یہ جو پانچ آوازیں مختلف جگہوں سے آئی ہیں یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے یہ رات کو کوئی آپس میں مشورہ ہوا ہے اور یہ اس کو یہاں پر لاکر اس وقت اس طریقے کے ساتھ تم لوگوں نے ڈیمانسٹریٹ کیا اور اس کا مظاہرہ کیا یہ اس وقت کی با... اس مجلس کی یہ بات نہیں ہے جس طریقے کے ساتھ یہ تم پانچ لوگ یا کے بعد دیرے کھڑے ہوئے تو اس کا رات کا کوئی طے معاملہ ہے اس واقعے کے ساتھ بعض سیرت نگاروں نے اس دوسرے واقعے کو جوڑا ہے کہا کہ اس وقت ابو طالب بیت اللہ کے اندر آئے اور یہ بات چیت چل رہی تھی انہوں نے کہا کہ گویا کہ اس کو ایک فیصلہ کن بات کرتے اور فیصلہ کن بات یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ معاہدے کو دیمک کھا چکی ہے اور صرف جہاں لفظ اللہ لکھا ہے اتنا حصہ کاغذ کا یا چمڑے کا یا ہڈی کا جس چیز پر بھی وہ لکھا ہوا ہے اتنا حصہ محفوظ ہے باقی تمہاری لکھت کا کوئی لفظ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو چلو اس کو اس پر فیصلہ کر لو اس کو اتار کے دیکھ لو اگر واقعی ایسا ہو تو میرا بھتیجا سچا ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر تم لوگ اس معاہدے کے ساتھ جو بھی کرتے ہو کرو تو ان لوگوں نے کہا بالکل ٹھیک اس بات کا ان کے ذہن میں بالکل یہ نہیں تھا کہ ان کا کہ اس کو اتار کے دیکھتے تو جیسے ہی معاہدے کو اوپر سے اتارا تو جب اس کا چمڑا ہٹایا تو وہ سارا چوری چوری بھورا اس کا جو ہے وہ بھوسے کی طرح وہ بالکل نیچے گرا اس میں چھوٹے چھوٹے دو تین ٹکڑے تھے جن پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا اس کو سن کر اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کفر پر اللہ کی حجت ایسے نہیں تمام ہوتی اس کو سن کر کہنے لگے ابو طالب سے کہ ابو طالب یہ تیرے بھتیجے کا جادو ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ تیرا بھتیجا جادوگر اور یہ اس کا جادو ہے جو اس نے بہت گھاٹی کے اندر بیٹھ کر اس معاہدے کے اوپر کیا کافر اپنے کفر پر یعنی اتنے اس کو مواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں. لیکن اس سارے مواقع کے بعد دیگر ضائع کرتا چلا جاتا اور اس کے کفر پر اللہ کی مہر پکی ہو جاتی ہے تب اللہ تعالی جہنم کے اندر ڈالتا ہے تو خیر اس پر بات ختم ہو گئی یعنی چونکہ معاہدہ وہ ہو گیا تھا یعنی چورا چورا ہو گیا تھا اس لیے بات ختم ہو گئی اور تین سال کی اس بڑی لمبی چوڑی مصیبت کے بعد ان دونوں قبیلوں کو باہر نکلنے کی کا موقع ملا اور یہ باہر نکلے اور دس نبوی اس میں ہو گئی اس دوران ایک چیز اور پیش آئی جو آپ کو آخری بات بتاؤں کہ سعیدہ ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کا قبیلہ تو بنو تیم تھا نہ بنو مطلب تھا اور نہ بنو ہاشم تھا اس دوران انہوں نے حبشہ ہجرت کرنے کی سوچی او بکر صدیق تو وہ حبشہ کی ہجرت کے ارادے سے نکلے ایک جگہ ہے جس کو برکل الغمات کہتے جو وہاں پہنچے تو ایک قبیلہ ہے جس کا نام قارہ ہے اس کے جو سردار تھے اس کا نام مالک ابن دغینہ ہے اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے وہ تفصیل کے ساتھ اور معاشرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتی ہیں مالک ہم دغینہ ملے تو انہوں نے پوچھا اب بکر صدیق سے کہ آپ کہاں جا رہے اب بکر نے فرمایا کہ مجھے میری تمہاری قوم یا میری قوم اب میری کہا ہوگا اس لیے کہ یہ تو قریشی نہیں ہے یہ جو ملے صاحب کہا کہ یہ وہ مجھے رہنے نہیں دے رہے میں کم کرما کے اندر تو یہ مالک مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے ابکر صدیق سے عجیب لفظ کہا اس نے کہا کہ آپ جیسے آدمی آپ جیسا آدمی تو نہ نکلتا ہے نہ نکالا جاتا ہے یعنی آپ جیسے آدمی کو کوئی معاشرہ اگر اپنے اندر سے نکال دے تو پیچھے کیا بچتا اور ہاتھ پکڑا او بکر کا اور کہا کہ آپ نہیں جائیں گے اور سیدھا ان کو لے کے مکم کرما آئے اور ان لوگوں قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ایک قریشی کیا ابو بکر جیسا آدمی کسی معاشرے سے جاتا ہے یا کسی معاشرے سے نکالا جاتا ہے اور کہا کہ آپ کے فضائل کے اندر بعین ہی وہ جملے کہے الفاظ بھی وہی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غار حرا سے آنے پر حضرت اما خلیجت القبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہے تھے تسین الرحیم وہ تحمر الکل و تقسیب المادوم و الحق بین ہی وہی الفاظ ہے. وہ الفاظ خدیز القبرہ کے الفاظ کی زبان مبارک سے نکلے تھے رسول اللہ کے لیے اور یہ الفاظ ابن دغینہ کی زبان سے نکلے اب بکر صدیق کے بارے میں لفظ بین ہی ایک ہے اور دونوں روایتیں بخاری شریف کے اندر موجود ہیں ایک روایت سے بخاری شریف کا آغاز ہوتا ہے اور یہ روایت بخاری شریف کے درمیان کے اندر موجود ہے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کے ساتھ ابو بکر کی مناسبت کا عالم یہ تھا کہ دونوں کے بارے میں پورے مکہ کی ایک ہی رائے تھی تو اس نے وہی کہا وہ الفاظ ہیں اس نے کہا کہ ناداروں کی مدد کرتے ہیں بے قسوں کو کما کر دیتے ہیں مہمان نواز ہیں اور لوگوں پر جب آسمانی زمینی مصیبتیں آ جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کمر باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک قریش کیا ایسا بندہ مکہ سے نکالا جاتا ہے کیا ایسے بندے کو ہجرت پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس پر قریش کو بھی شرم آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم اوبکر صدیق کو بالکل مکہ میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں. یہ رہیں بس ایک چیز ہے کہ اعلانیہ عبادت نہیں کریں گے بیت اللہ میں آ کے نماز نہیں پڑھیں گے مجموں کے اندر قرآن نہیں پڑیں گے چوکوں چوراہوں پر قرآن نہیں پڑیں گے اور یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر جو بھی عبادت کرتے ہیں اپنا دروازہ بند کر کے اس پر ہم ان کے ساتھ کوئی تعار نہیں کریں گے اس پر ابکر صدیق نے اپنے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی اس میں وہ نماز پڑھتے تھے صدیق کی نماز بھی عجیب نماز ہوتی تھی اس میں قرآن پڑھتے تھے اور اس میں بہت بے تابانہ رویا کرتے تھے ان کے رونے کی آواز جاتی تھی باہر حتیٰ کہ ان کے گھر کے باہر اور ان کے گھر کے سہن میں جہاں بیٹھے انہوں نے جگہ بنائی تھی وہاں محلے کے لوگ اور آس پاس لوگ اکٹھا ہونے شروع ہو گئے تو قریش نے ایک دن کہا کہ یہ تو ان کو اس چیز سے تو یہ تو چاہے گھر کے اندر بھی تھے مقصود تو یہ تھا لوگ نہیں ہوں گے تو لوگ پھر ان کا قرآن سن رہے ہیں اور ان کا رونا سن رہے تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہ بکر کو لایا گیا پھر قریش کے اندر اور کہا کہ آپ کو ہم نے امان دی تھی امان کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ آپ کی عبادت سے کوئی اور باخبر نہیں ہوگا اس وہ شرط پوری نہیں ہوئی اور آپ کی عبادت سے قریش باخبر ہوتے رہے ہیں لوگ باخبر عورتیں بچے باخبر ہوتے رہے ہیں اور وہ آ کر آپ کا قرآن سنتے ہیں اور وہ آ کر آپ کی نماز دیکھتے ہیں بے شک آپ کے گھر کے اندر ہے اس سے اب ایک صورت ہے یا تو آپ یہ عبادت گھر کے اندر بھی بند کریں یا آپ ہماری امان ہمیں واپس لوٹا دیں وہ جو ہم نے آپ کو امان دی ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں بکر صدیق نے کہا کہ میں تمہاری امان تمہیں لوٹا کر اپنے پروردگار کی امان کے اندر جاتا ہوں میں اللہ کے امان میں جاتا ہوں اور اس تمہاری امان کی مجھے ضرورت نہیں ہے لیکن گھر کے اندر جو میری عبادتیں بند نہیں ہوگی اس کے بعد سے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے فرمایا ان کو تسلی دی اور کہا گیا وہ بکر اس ہجرت سے گویا کہ تم رک گئے یعنی مفہوم یہ ساری اس کا کہ لیکن ایک دوسری ہجرت کی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت میں ہجرت مدینہ مراد تھی اور اس میں ان سے کہا تھا کہ تم خود تم نہ جانا مجھے اجازت مل جائے تو مطلب بکر صدیق کو روکا تھا کہ تم میرے ساتھ اس ہجرت کے اندر جاؤ گے یعنی میرے ساتھی ہو ہوگے انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی تفصیلات ابھی دکھاؤ گے